اپنے وسلط وسلام سید المرسلیم اما بارہ مین شعیقیم بسم الرحمن رحیم فلا والسلام السلام علیہ رسول اللہ علیہ رسول اللہ وحلا علی کا صحابی قیا حبیب اللہ حبيب الله کا وا صحاب يا حبیب اللہ فلاۃ و سلام علیہ کا نبی اللہ فلاۃ و سلام علیہ نبی اللہ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 صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد آلی و محمد اصحابہ و حبیبارک وسلم وبارک میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج کے ساتھ ایک مرتبہ پھر مدنی چینل پر حاضر خدمت ہیں اس آج کے ہمارے روحانی علاج کے سلسلے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ روحانی علاج پیش کیے جاتے ہیں اور ہم ریکارڈ سوالات سنتے ہیں اپنے سلسلے میں اسے شامل کرتے ہیں اور ان کے جوابات قرآن پاک کی آیات کریمہ احادیث طیبہ سے منقول دعائیں اور اسی طرح بزرگان دین راہی اللہ المبین کے اقوال کی روشنی میں سننے کی سنتے ہیں اور الحمدللہ بہت سارے مدنی پھول بھی ہمیں چننے کی سعادت حاصل ہوتی ہے آج کے روحانی علاج میں دیگر بہت سارے روحانی علاج کے ساتھ ساتھ جو آج کل ایک وائرس بہت زیادہ باب المدینہ کراچی اور پاکستان میں پایا جا رہا ہے ڈینگی وائرس ان شاء اللہ الرحمٰن اس سے حفاظت کا نسخہ بھی آج کے سلسلے میں شامل ہے اور دیگر بھی اسلامی بھائیوں کی ریکارڈ سوالات ان کے جو ہیں اس کے ذمن میں بہت سارے روحانی علاج شامل سلسلہ ہیں التجا کروں گا کہ اس پورے سلسلے میں ہم تنگ گوش ہو کر توجہ کے ساتھ اور ہو سکے تو اپنے ساتھ ڈائری اور قلم لے کر شامل رہیے اہم مدنی پھول دعائیں اور وظائف روحانی علاج اسے تحریک بھی کرتے چلے جائیں اس پر عمل کا بھی معمول رکھیے انشاءاللہ شاء اللہ الرحمان ڈھیروں ڈھیر برکتیں حاصل ہوں گی اور بہت سارے امراض سے روحانی علاج حاصل کرنے میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے آئیے اپنے اس سلسلے میں ریکارڈیڈ سوالات شامل کرتے ہیں اور آج کے اپنے سلسلے میں سب سے پہلا سوال شامل کرتے ہیں کہ ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے الحبیب سلو علیہ محمد میں ضلاع سرگودا سے بات کر رہا ہوں سکلین شاہ ہمارے گھر میں میری سسٹر کو کچھ عرصے سے ٹائف ہے وہ بیماری ہے تو تمام علاج کروا چکے ہیں لیکن بخار جان نہیں چھوڑ رہا سرگودا سے ہمیں سکلین شاہ نے سوال ریکارڈ کروایا اپنی بہن کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ ٹائیفائڈ ہے بخار جان نہیں چھوڑ رہا انہیں بخاری علاج بتا دیجیے اللہ تبارک و تعالی سکلین بھائی آپ کی بہن کو شفا کاملہ اجلا اور صحت نافیہ عطا فرمائے کہ حقیقت میں شفا دینے والی ذات تو رب کائنات ہی کی ہے صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ سرکار صلی اللہ انعامدار وسلم کو بخار تھا حضرت حضرسینا جبریل امین علیہ صلاح والسلام نے حاضر بارگاہ ہو کر یہ دعا پڑھ کر دم کیا اب بھی سن لیجیے بسم اللہ من کل من شر شی نفس او اوآن حاسد اللہ یشفی کا بسم اللہ عرقی کا اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ حضد کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت پہنچائے ہر نفس کی برائی سے یا ہر حسد والی آنکھ سے اللہ السوجل آپ کو شفا عطا فرمائے میں آپ پر اللہ تعالیٰ کے نام سے دم کرتا ہوں تو یہی دعا جو حضرت سینہ جبریل امین علیہ صلاح و السلام نے پڑھ کر نبی کریم علیہ صلاۃ السلام پر بخار کی حالت میں دم کیا تو یہی دعا جو عربی میں بتائی گئی ترجمہ نہیں ہے اول و لوگ آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر مریض کو دم کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی کیسا بھی بخار ہوا دور ہو جائے گا اچھا میں آپ کو یہ روکوں گا صحیح مسلم شریف کے حوالے سے آپ نے یہ دعا ارشاد فرمائی بتائی کہ یہ سید نجب علیہ سلاۃ وسلم نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم پر پڑھ کر دم کی تھی میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ پھر اس کو آپ ریپیٹ کر دیں تاکہ وہ جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ جو لکھنا چاہیں ویسے الحمد للہ اسکرین پر وہ اس دعا کو لکھا ہوا بھی دیکھ رہے ہوں گے لیکن ایک مرتبہ دوبارہ سن لیے یہی حدیث پاک حضرت عمی علیہ نے جو دم کیا اسی طرح بخار میں مبتلا شخص خود جو ہے اس کے لیے بھی ایک وظیفہ ہے کہ وہ خود پڑھے تو ان تبارک و تعالی اس کا بخار چلا جائے گا وہ بھی سواد فرما لیجیے بسم اللہ القبیر اعوذ باللہ العظیم من کل شرری من شرری کلکن آر و من شر حر نار دوبارہ سن لیجیے بسم اللہ القبیر اعوذ باللہ العظیم من شرری کل کن نہ من شر حر نار اس کا ترجمہ بھی سواد فرما لیں کبریائی والے, والے اللہ الطفل کے نام سے میں ہر جوش مارنے والی رگ کی برائی سے اور آگ کی تپس کے شر سے عظمت والے رب الطفل کی پناہ چاہتا ہوں آہ. یہی دعا جو ہے یہ مریض خود پڑھتا رہے انشاءاللہ شاء تبارک و تعالیٰ اس کا بخار چاہے ٹائیفائڈ ہوا جو, جو بھی بخار ہوا انشاءاللہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ عزمجل. اب چونکہ سکلین شاہ ہمارے اسلامی بھائی جنہوں نے سوال ریکارڈ کروایا اپنی بہن کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ بخار نہیں جا رہا ہے اور آج کل ہم سن رہے ہیں جیسے آپ نے دو روحانی علاج بھی بیان کیے تو ملیریا ڈینگی وائرس یہ ساری چیزیں بہت زیادہ پھیل رہی ہیں تو اس سے حفاظت کا نسخہ روحانی علاج یہ بھی بتا دیا جائے تاکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اور دیگر اسلامی بھائی یہ اس سے سفادہ کریں جو چیز آپ پڑھنے کے لیے بتائیں گے روحانی علاج کے ہمارے سلسلے میں انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو ان موزی امراض سے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے شفا رکھے گا انشاءاللہ شاء اللہ شیخت طریقہ امیر اہل سنت کی طرف سے ود پیش خدمت ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ امیر اہل سنت کی طرف سے چونکہ تمام اولاج ہیں امیر اہل سنت ہی کی طرف سے ہوتے ہیں تو ان میں یہ شرط ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے تو نماز کی پابندی جو مریض ہیں وہ خود بھی اور جو مریض نہیں ہیں حفاظت کے لیے یہ وظیفہ جو مریض ہے ڈینگی وائرس کا وہ پڑھے گا تو انشاءاللہ شاء اللہ شفا یاب ہو جائے گا ان اور جو مریض نہیں ہیں وہ بھی بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ وائرس نہیں ہوگا تو یہ سب سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نماز پنجگانہ کی پابندی رہے گی انشاءاللہ اس کے بعد آپ اس کا طریقہ سواد فرمالے یا محی یا محی یا محی منو انتیس بار ٹوینٹی نائن ٹائم اول و آخری کے مسئلہ درود پاک پڑھ کر دن میں کسی بھی ٹائم پڑھ لیا کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جو ابھی ڈینگی وائرس پھیلا ہوا ہے اس سے اور ہر طرح کی آفات اور ہر طرح کی بلیات سے جو ہے حفاظت رہے گی اور جو اس میں مبتلا ہو چکا ہے یعنی مریض ہے وہ پڑھے گا تو ان تبارک و تعالی اس کی یہ بیماری دور ہو جائے گی بندہ اپنے بچاؤ کے لیے بہت ساری کوششیں کرتا ہے یا محی مینو بہت بڑا عمل بھی نہیں ہے کہ صبح سے شام تک کرنا پڑے گا ایسا بھی نہیں ہے انتیس بار آپ نے بیان فرمایا نا ٹونٹی نائن ٹائمس یہ پڑھنا ہے یا محی مینو اللہ تبارک و وطالعہ کے نام مبارک میں سے ایک نام ہے اور اللہ کے ناموں کی کیا ہی برکتیں ہیں اس کو اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی رضا پانے کی نیت کے ساتھ پڑھیں گے ساتھ ہی وہ مدنی پھول جو پہلے بھی بیان کیا گیا اس ورد سے پہلے بھی بیان کیا گیا اور ویسے بھی بیان کیا جاتا رہا کہ نماز کی پابندی کرنی تو نیت کیجئے انشاءاللہ شاء نمازیں پنج گانا اسلامی بھائی یہ نیت کریں کہ ساری نمازیں باجماعت مسجد میں جا کر سفے اول میں ادا کرنے کی سائی کروں گا انشاءاللہ نیت کر لیجیے ان اللہ تبارک و کا آسانیاں پیدا فرمائے گا اسلامی بہنیں بھی نیت کریں ان مستحب اوقات میں ساری نمازیں ادا کریں گی ان شاء کو ریکارڈیڈ سوال شامل کرتے ہیں میں بہت زیادہ پریشان ہوں میں آپ سے بہت معاملہ یہ ہے کہ میں آرٹس میں ٹائم کرنے پہلے جو ہے میں ایسے گھر گیا تھا تو گھر میں میری تھوڑی سی نیند ڈسٹرپ ہو گئی تھی اس کے بعد میں واپس آئی ہوں تو نیند گھر میں تو مجھے آتی تھی ایسی کوئی پریشانی تھوڑی مجھے ہوتی میری زندگی کے اندر ہوتی ہے ہی ابھی اس چیز کا تو پتہ نہیں چلا یہ کیوں ہوا اس کے بعد میں ادھر واپس آؤں میرے پیپر تھے ماسٹر سے. وہ میں نے دیئے تو ایک پیپر پر دوران دوسرے پیپر کے دوران میری رات کو چار بجے آنکھ لی ہے اس کے بعد میری نیند نہیں آئی اگلے دن یہ ہوا کہ جو ہے وہ میں سویا ہوں تو دو گھنٹے بعد میری آنکھ اس کی دوبارہ نہیں ملنی آئی اور اس طرح یہ ہر چھوٹا پارٹی چھوٹا کام میرے لیے پریشانی گھنٹے کا وہ ٹینشن میری جو اس میں کٹتے کس پر نایم بھائی پاکستان نیوی سین کا تعلق ہے انہوں نے بتایا کہ نیند نہیں آ رہی رہے ہیں تو روحانی علاج بتا دیجئے نہیں بھائی اللہ تبارک و تعالی آپ کو سکون کی نیند عطا فرمائے بزرگان دین راہی محمد المبین نے سلامتی کے تین اصول بیان فرمائے نمبر ایک تقلیل کلام یعنی کم بولنا نمبر دو تقلیل طعام یعنی کم کھانا اور تیسرا جو سلامتی کا اصول بیان کیا وہ یہ کیا ہے تقلیل منام یعنی کم سونا اور ہمارے اسلاف تو یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش نیند ہی نہ آئے تاکہ زیادہ سے زیادہ عبادت اور دین کا کام کر سکیں جیسا کہ حضرت وحب بن منبح رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے دعا فرمائی کہ اللہ اجزا وچن مجھ سے نیند دور کر دے تو چالیس برس تک مسلسل آپ جاگتے ہی رہے اور کبھی انہیں نیند نہ آئی زیادہ اگر کسی کی نیند کم وقت میں پوری ہو جاتی ہے تو یقیناً یہ اس پر اللہ عز وجل کا خاص کرم ہے بشرط کہ وہ اپنے اس وقت کو اللہ رب العزت عزل کی رضا کے کاموں میں گزار کر اپنے لیے سرمائے آخرت یعنی نیکیاں جمع کرے واپ بن منب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اپنے طریقہ اور اپ ان کی دعا کا مستجاب ہونا بتایا کہ چالیس برس تک نیند نہیں آئی اور نیند نہ آنے کی دعا بھی یوں نہیں کی تھی کہ مجھے دنیاوی بہت سارے کام کاج کرنے اور بہت ساری مجھے میری مطلب دنیاوی مصروفیات ہیں تو اس میں میرا وقت صرف ہوتا ہے تو نیند آ جاتی ہے تو وہ مصروفیات میری پوری نہیں ہوتی وہ کام میرے رہ جاتے ہیں یہ نہیں تھا بلکہ وہ آخرت کی کوششوں کے لیے آخرت کے سرمایہ اکٹھا کرنے کے لیے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کوشش کرتے تھے اچھا یہ جی بتائیے کہ جو اپنے اوقات کو یا اس کی نیند کم ہے اس وقت کو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں گزار کر اپنے بھی سرمایہ آخرت اکٹھا کرتا ہے اس کے لیے کم سنا تو نعمت ہے رحمت ہے اس کے لیے دارین کی فلاح کا ایک ذریعہ ہے لیکن جو اس کے برعکس کرتا ہے اس کے لیے کیا ہے ظاہر ہے اس کے لیے بہت بڑی رحمت ہے جو شبیداری کر کے اللہ عزا وجل کی نافرمانیوں اور گناہوں میں مشغول رہتا ہو یا رومانی نازل ڈائجسٹ وغیرہ پڑھتا رہتا ہو یا نیٹ یا موبائل فون پر پوری پوری رات دوستوں کے ساتھ فرور گپ غیبتوں چغلیوں بہتان تراشیوں یا فہوش گوئی یا ماحول از وجل نام احرمات کے ساتھ چیٹنگ یا عشقیہ اور فشقیہ گفتگو کرتا ہو اور اس طریقہ کار کے ذریعے اللہ رسول اجزا وجل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی کو ناراض کر کے اپنی دنیا اور آخرت برباد کرتا ہو اس کے لیے تو سو جانے میں ہی عافیت ہے کہ کم از کم اس جب تک وہ سویا رہے گا اس دوران وہ فرشتہ جس کے ذمے بندے کے گناہ لکھنا جس کی ذمہ داری ہے اس کا قلم تو رکا رہے گا اس دوران یہ تو درست ہے کہ اللہ رسول اعظہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کی ناراضی کی صورت میں آخرت کا تو نقصان ہے ہی لیکن جس معاشرتی بگاڑ کا آپ نے تذکرہ کیا اس میں تو فی زمانہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے وہ لڑکیاں ہوں یہ ان کے اندر یہ جو ہے نا سرائت کیے ہوئے ہیں تو اس میں آپ نے کہا کہ آخرت کا نقصان تو ہوتا ہی ہے ساتھ میں آپ نے کہا کہ دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے تو میں چاہوں گا کہ چلیں ہم سے سوال جو ہوا اس کے جواب کی طرف بھی آئیں گے پہلے یہ تھوڑی وضاحت فرما دیں کہ دنیا کا نقصان اس سے کیا مراد ہے ظاہر ہے جو سلیم الفطر شخص ہے جو مطلب جس کی پختہ ذہن ہے وہ اسے دھکی چھپی نہیں ہے یہ بات کہ اس میں کتنا نقصان ہو سکتا ہے دنیا کا تو ہمیں بے شمار ایسے لڑکوں لڑکیوں کے خطوط اور مینس موصول ہوتے ہیں جو اس معاشرتی بیگاڑ میں مبتلا ہونے کے سبب اپنا کمبا ان کے والدین ان سے ڈسٹرب ہوتے ہیں ان کے بھائی بہن ان سے ڈسٹرب ہوتے ہیں وہ اپنا کیریئر داؤ پہ لگا چکے ہوتے ہیں اور ان معنوں میں وہ اپنی دنیا خراب کر چکے ہوتے ہیں اور اسی طرح ہمارے بسوں پر ایسے کئی کیسز بھی آتے ہیں اسی طرح ہمارے عیسائی بہنوں کے بھی بسے لگتے ہیں ان پر بھی ایسی کئی خانہ برباد لڑکیاں آتی ہیں جو اس طرح کے معاملات میں ملوث ہونے کے سبب بہت زیادہ نقصان اٹھا چکی ہوتی ہیں اور کوئی اپنے گھر کی زینت بناتا ہے اور ایسے ان میں سے بعض نادان نفس و شیطان کے بہکاوے اور جذبات میں آ کر ایسے ایسے کام کر گزرتے ہیں جس سے انہیں وقتی لذت اور عارضی خوشی تو حاصل ہو جاتی ہے مگر جب ہوش آتا ہے تو قوم کی طویل وادیاں گویا ان کے منتظر ہوتی ہیں اور بعض ان میں سے مایوسی اور نا امیدی کا شکار ہو کر بعض نادان تو خودکشیاں بھی کر گزرتے ہیں یہ تو جیسے اس زمن میں ہم نے بہت سارے مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کی نعیم بھائی سے بھی گزارش ہے کہ نیند کم آتی ہے نیند نہیں آتی یا جن کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہے تو ایک اس تعلق سے بیان کیا گیا کہ کم نیند آنا اگر نیند کم آ رہی ہے تو اللہ تعالی کی عبادت کی طرف مصروف ہو جائے بندہ اللہ کی رضا پانے کے لیے کوشش مزید اپنی تیز کر دے اور چلیں انہوں نے یہ تو جو سوال ان کا تھا اس کا بھی جواب روحانی علاج بھی بتا دیا جائے کہ وہ نیند کماتی ہے اگر کسی کو نیند نہیں کماتی ہو تو اس کا کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجیے بارہ تیس مثال کے طور پہ آنکھ لگی سوئے گیارہ بجے اور دوبارہ آنکھ کھل گئی دو بجے اور تو اس کے لیے بہت بڑی سہادت ہے وہ وضو کرے اور کم از کم دو رقط نماز تحجد ادا کریں تو بہت اس کو برکتیں اس کی حاصل ہوں گی اور پھر اگر سن سونا چاہے تو پارا تیس سورت النبا کی یہ آیت نمبر نو جا مب دوبارہ سن لیجئے لیجیے تر جمائے ایمان اور تمہاری نیند کو آرام کیا تو یہ آیت مبارکہ بار بار پڑھیے ان شاء اللہ فوراً نیند آ جائے گی اس کے علاوہ اگر ان کے گھر کے پاس اگر تعیضہ تاریا کا بستہ ہو تو وہاں پر رابطہ کر کے نیند لانے والا تعویذ بھی حاصل کر لیں اور جسے نیند نہ آتی ہو وہ اس تعویذ کو پلاسٹک کوٹنگ کروا کر اپنے تکیے میں ڈال لیں اور اس تعویذ والے تکیے کو بے ادبی سے بھی بچائیں اب جیسے آپ نے تعجد کا تذکرہ کر دیا تو یہ مدنی پنسورا یہاں موجود تھی تو اس میں فیضان نوافل کا ایک باپ بھی باندھا ہے امیر علیہ سنت نے یہ وہ مدنی پنصورا وہ کتاب ہے جس کے مین پیش پر اس طرح لکھا ہوا ہے مشہور پرانی صورتوں درودوں روحانی اور طبی علاجوں اور خوشبودار مدنی پھولوں کا دلچسپ مدنی گلدستہ واقعی جو اس کو پڑھتا ہے اپنے مطالعے میں رکھتا ہے اسے پتا ہے کہ اس میں کیا برکتیں ہیں اس کا ہر گھر میں ہونا یہ ضروری ہے یہ ہے مدنی پر سورہ اس کی زیارت بھی کر لیں مدنی چینل کے ناظرین اسے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں لیکن اب کی بار دیکھنا ہے اس نیت سے ہو کہ ان اسے حاصل کریں گے اور اس کو پڑھیں گے بھی انشاءاللہ شاء اللہ حضرت اس میں سبھا نمبر دو سو انہتر ٹو سکسٹی نائن پورا ایک باب ہے فیضان نوافل اللہ حضرہ وجل کا پیارا بننے کا نسخہ اس میں نوافل کی فضیلت کے حوالے سے ایک فضیلت ذکر کی گئی ہے پھر ساتھ ہی لکھا ہے تحجد و رات میں نماز پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ پارہ اکیس صورت السجدہ آیت نمبر سولہ اور سترہ میں ارشاد فرماتا ہے اخفي بہ من ہو فلاسمت جزا کا نو یا میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پرمان، شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعر ترجمہ قرآن کنز المان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں فرماتے ہیں ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے اور ہمارے دیے ہوئے سے کچھ خیرات کرتے ہیں تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے سلا ان کے کاموں سبحان کا رحان اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ اسی طرح تاج تاجد گزار کے لیے جنت کے عالیشان بالاخانے تحجد گزار کے آٹھ حروف کی نسبت سے نیک بندوں اور بندیوں کی آٹھ حکایات اور بہت ساری چیزیں اس مدنی پنصورا میں ہے اس کو حاصل کیجیے اور نیت کیجیے ساتھ ہی کہ ان اللہ سادی نمازیں باجماعت ادا کریں گے ساتھ ہی تحجد کی برکتیں بھی پائیں گے ان شاء اللہ فلو احلن حبیب محمد آئیے کو ریکارڈیڈ سلسلہ ریکارڈ کال شامل کرتے علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام رضوان اختاری ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری والدہ میرا رشتہ لے کر جہاں بھی جاتی ہے تو وہاں منع ہو جاتی ہے اس کا مسئلہ حلفل وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ رضوان بھائی والدہ جہاں ان کے لیے رشتہ لے کر جاتی ہیں تو منع ہو جاتا ہے کوئی روحانی علاج بتا دیجئے کہ ان کے والدہ رشتہ لے کر جائیں تو رشتہ ہو جائے ان کا رضوان بھائی اللہ عز و جل. آپ کو جلد نیک اور پابند سنت رشتے سے نوازے آمين. اس کے لیے اور آپ سن لیجیے سوتے وقت رات کو سورہ اخلاص یعنی کل ہوں اللہ وحد پوری سورت اکتالیس مرتبہ فورٹی ون ٹائم اولو آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دودھ پاک پڑھ کر صرف شادی کے لیے دعا مانگیں اور اس میں نیت یہ ہو کہ جب شادی ہوگی تو انشاءاللہ شاء تبارک و تعالی اس میں ہر طرح کی ناجائز اور خلاف سنت رسموں بشمول فلموں ڈراموں گانے بازوں اور تصاویر وغیرہ سے بچیں گے اس عمل کی مدت نوے دن ہے یعنی اکتالیس مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے رات کو یہ نوے دن تک کرنے ہے اب اس دوران نوے دن کے دوران اگر منگنی ہو جاتی ہے بات پکی ہو جاتی ہے تو تب بھی یہ عمل جاری رکھنا ہے اچھا یہ قرآن پاک کی سورہ ہے صورت الاخلاص اسلامی بہنیں اگر یہ عمل کرنا چاہیں تو کیا ان کے لیے کچھ احتیاطیں ہیں یا وہ بھی اسی طرح کریں اسلامی بہنیں عام حالات میں تو اسی طرح ہی یہ عمل کریں لیکن جب باری کے دن ہوں تو باری کے دنوں میں چونکہ قرآن پاک پڑھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے تو اس لیے اس سے پہلے سورہ خلاص میں اولا جو لفظ کل ہے کل ہو اللہ हुआ حد, تو اس لفظ کل کو ہٹا دیں بقیہ جو ہے اس کو ورد کی نیت سے وظیفے کی نیت سے اس کو پڑھ سکتی ہیں یعنی حل حد سے شروع کریں لفظ کل نہیں پڑھیں گی بقیہ اسی طریقے سے آپ نے اکتالیس مرتبہ پڑھتی رہیں ہر دفعہ ہو اللہ हुआ حد سے شروع کریں اور اول و آخر گیارہ مرتبہ درود پاک اور 90 دن اپنا یہ عمل پورا کریں انشاءاللہ شاء اللہ آئیے اور سوال شامل کرتے ہیں سلو حبیب محمد اقرار نام ہے سر میرا میں جی مہران ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں کوئنگی مہران ٹاؤن سر میری گھر والی جو ہے خدیجہ بنت شمیم وہ ناراض ہو کے گھر سے چلی گئی اپنی امی کے گھر آج تیرہ چودہ دن ہو گئے ہیں تو بیٹیاں ہیں میرے گھر کے اندر رہ رہی ہیں اور سات بچوں کو بھی لے گئی ساتھ میں ساتھ بیٹے ساتھ جوان ہیں اسلامی بھائی پریشان حال ان کا کہنا ہے کہ ان کے بچوں کی امی روٹ کر گھر سے چلی گئی ہیں روحانی بتا اللہ چل آپ کی گھریلو ناچاتیاں دور فرمائے اور آپ کو خوشیاں نصیب کرے یا ماں نیا ماں نیا ماں نیا یہ بیس مرتبہ اول و آخر ایک بار درو شریف بیوی ناراض ہو تو شوہر اور اگر شوہر ناراض ہو تو بیوی سونے سے قبیل بچھونے پر بیٹھ کر پڑھے انشاءاللہ عزوجل اللہ سلح ہو جائے گی اور حصول مراد یہ عمل جاری رکھنا ہے ایک اور آسان سا بھی پیش خدمت ہے کہ یا اولو یا اولو یا اولو سو بار یعنی ہنڈریڈ ٹائم روزانہ جو پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ عزوجل اللہ اس کی زوجہ اسے محبت کرے گی ان شاء اللہ آئیے ایک اور ریکارڈیڈ سوال شامل کرتے ہیں اللہ جی بس لالکانہ سے بات کر رہا ہوں جی میں اپنا آپ کو نام نہیں بتاؤں گا لیکن میرا سوال یہ تھا کہ میں کافی عرصے سے ڈپریشن کا شکار رہتا ہوں اور ڈپریشن دور کرنے کے لیے ڈاکٹر کے اجازت کے بغیر مختلف دوائیں یوز کرتا ہوں جس میں کچھ ٹنکولائزرس بھی ہوتی ہیں آرام کی دوائیاں تو سلسلے میں کچھ فرمائیے یا یہ اس کا جواب مجھے آپ ٹیلی ویژن میں کسی پروگرام میں دیں گے یہ لڑکا نا اس سے کون تھی ڈپریشن کا شکار ہے روحانی علاج اللہ تبارک و تعالی ان کے حال زہار پر اپنا فضل و کرم فرمائے آمی. یاد رکھیے اس طرح کی کیفیات پیدا ہونا اچھی بات نہیں ہے کہ بعض اوقات اس طرح کی کیفیات میں انسان جب یہ ان کا بہت زیادہ غلبہ ہو جاتا ہے تو بعض نادان لوگ خودکشی جیسا حرام فیل بھی کر گزرتے ہیں کیونکہ خودکشی کا ایک سبب جو ہے بہت بڑا سبب یہ ڈپریشن بھی ہے جیسا کہ انہوں نے کہا کہ یہ بھی اسی کا شکار ہیں تو اس وجہ سے یا ڈپریشن کی وجہ سے بق اوقات آدمی کا دماغ مفلوج ہو جاتا ہے اور مدنی ذہن نہ ہونے کی وجہ سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اب یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ ڈپریشن سے میری جان یوں چھوڑ جائے گی کہ میں خودکشی کر لوں اور یہ خودکشی کر گزرتا ہے سرکار نام دار یہی آرسو ہے کہ غم میں تمہارے کاش رہوں بے قرار میں ناظرین اگر خدا نخواستہ آپ میں سے کوئی اس طرح کی کیفیات اپنے اندر محسوس کرتا ہو ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہو بہت زیادہ بوجھ محسوس کرتا ہو اور پریشانیوں نے اسے گھیر رکھا ہو تو فوراً امیر عالیہ سنت کا رسالہ جو خودکشی کا علاج ہے اس نام سے مکتبۃ المدینہ سے آپ ادیتن حاصل کیجیے اور اس کا مطالعہ شروع کر دیجیے آپ یقین کیجیے جیسے جیسے آپ اس رسالے کو جس کا نام ہے خودکشی کا علاج اس رسالے کو آپ پڑھتے چلے جائیں گے آپ ایک صفحہ پڑھیں گے آپ کی دل کی کیفیت کچھ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی پھر اگلا صفحہ پڑھیں گے پھر اگلا صفحہ پڑھیں گے یہ اسی صفحات پر ایٹی پیجز پر مشتمل رسالہ ہے جیسے جیسے آپ اس کا مطالعہ آگے کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ الرحمن اللہ آپ محسوس فرمائیں گے کہ باطنی طور پر آپ میں مدنی انقلاب برپا ہو رہا ہے اور جب یہ رسالہ مکمل ہو چکا ہوگا تو میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کا کرم شامل حال ہوا تو انشاءاللہ اللہ آپ قلبی اور ذہنی طور پر سکون محسوس کر رہے ہوں گے تو نیت کر لیجیے انشاءاللہ اللہ اس رسالے کو ڈپریشن کا شکار نہ بھی ہوں تو بھی حاصل کریں گے خودکشی کا علاج اگر قریب میں مکتبۃ المدینہ کا بسہ آپ کے موجود نہیں ایسے شہر میں آپ رہتے ہیں تو بھی مایوس نہ ہوں ڈبلو ڈبلو اسلامی اسلامی کی ویب سائٹ ہے اس پر یہ رسالہ موجود ہے اسے ڈاؤن لوڈ کیجیے اس کو سیو کر لیجیے اس کے پرنٹ آؤٹ نکال کر اس کا مطالعہ کیجیے انشاءاللہ الرحمن اس کی برکتیں پائیں گے بہرحال حضور یہ اس کا علاج روحانی علاج ہی بتا دیجیے شیخ طریقہ سنت کے اسی رسالے <تصفح> یعنی خود کا علاج اس میں خود کے جو علاج لکھے ہوئے ہیں انہیں میں سے ایک علاج پیش خدمت ہے کہ لا حول شریف یعنی لاہین یہ پورا روزانہ ساٹھ دفعہ سکسٹی ٹائم پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں انشاءاللہ تبارک و تمام رنج تمام غم جو ہیں دور ہوں گے اسی طرح یہ بھی عرض ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ یہ سکون آور اور نیند آور گولیاں بھی استعمال کرتے ہیں یہ یاد رکھیے کہ حتی الام امکان ان گولیوں سے دور ہی رہنا چاہیے کہ یہ مضر صحت بھی ہوتی ہیں شروع میں اگرچہ ان سے بساقات نیند آ جاتی ہے مگر پھر رفتہ رفتہ ان کی تعداد جو ہے بڑھانی پڑتی ہے اور بلاخر نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ چاہے کتنی ہی گولیاں کھا لی جائیں نہ سکون ملتا ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے اب جیسے نیند نہیں آتی تو اس کا بھی روحانی علاج پہلے بھی ہم نے سوال میں سنا وہ چلنا نو محکوم صبح تا ایت کریما پڑتے پڑھتے سو جائیں ایک اور علاج اس کا سن لیجیے جی کہ نیم نہ آتی ہو تو سورہ احضاب پارہ بائیس کی یہ مشہور آیت کریمہ آیت نمبر چھبیس بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہو یصلون علی النبی یا یوہلذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما یہ آیت کریمہ پڑھ لیں اور اس کے بعد ضرور پاک پڑھ لیں انشاءاللہ و تبارک و تعالی نید آجائے گی انشاءاللہ عز وجل اچھا سائل نے مزید یہ بھی بتایا کہ وہ بغیر کسی ڈاکٹر کے مشورے کے وہ نین آور اور سکون آور گولیاں گولیاں یہ استعمال کرتے ہیں اچھا ان کی انہوں نے تو یہ کہا کہ میں نے کسی ڈاکٹر سے نہیں پوچھا بغیر ڈاکٹر کے مشورے سے میں یہ کرتا ہوں بعض اسلامی بھائیوں کی اس طرح کی عادت ہوتی ہے کہ انہیں کوئی مریض ملتا ہے کوئی اپنا مرض ان کے سامنے بیان کرتا ہے تو جھٹ سے کوئی نہ کوئی نسخہ بتا دیتے ہیں کوئی نہ کوئی دوا بتا دیتے ہیں کوئی نہ کوئی علاج یوں تجویز کر دیتے ہیں آپ یہ کیجیے تو اس حوالے سے اگر کچھ مدنی پھول ہوں تو وہ بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائے جائیں یہ بھی آپ بات یاد رکھیں کہ بغیر کسی ڈاکٹر سے مشورہ کیے اپنی طرف سے کوئی بھی دوا ہرگز استعمال نہ کی جائے اس کے بساوقات نقصان بھی دیکھے جاتے ہیں اور اسی طرح بعض لوگوں کی جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جہاں کسی مریض سے ملاقات ہوئی جھٹ سے کوئی دوا یا کوئی نسخہ جو ہے ارشاد فرما دیتے ہیں یہ یاد رکھنا چاہیے ہم سب کو جو ماہر طبیب نہ ہو اس کو مریض کے علاج میں ہاتھ ڈالنا کارے ثواب نہیں بلکہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے میڈیکل سٹورز والے بھی اپنی اپنی سمجھ کے مطابق مریضوں کو دوائیں نہ دیا کریں اور یوں بھی بغیر ڈاکٹر کی چٹھی کے دوا بیچنا قانون بھی جرم ہے تو اگر کوئی ایسا غیر ماہر طبیب کلینک یا دکان وغیرہ کھول کر مریضوں کا علاج کرنے بیٹھ جائے تو فورن یہ ناجائز کام اس کو بند کر دینا چاہیے کہ یہ اس پہ فرض ہے اور جو آج تک وہ یہ کام کرتا رہا ہے اس سے توبہ کے تقاضے بھی اس کو پورے کرنے ہوں گے ہاں غیر طبیب نے مطلب یا دکان میں جیسے اس نے جو کھول لیا دواخانہ وغیرہ کھولا ہے لیکن خود وہ علاج نہیں کرتا بلکہ ماہر طبیب اس نے بٹھا رکھے ہیں تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے ماہر طبیب بٹھا رکھے ہیں اب ماہر طبیب کی تعریف ارشاد فرما دیجیے ماہر طبیب کی تعریف مکتبات المدینہ کی مطبوع گھریلو علاج میں شیخ طریقت امیر اہل سنت نے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کے فتح رضویہ شریف کی جلس ڈبل بارہ جل نمبر چوبیس ڈبل بارہ سے کے صفحہ نمبر دو سو چھ پر جو اعلی حضرت ایک سوال پوچھا گیا تو اس کا بعض حصہ امیر اہل سنت نے جو لکھا ہے تو وہ آپ بھی سن لیجئے چنانچہ فرماتے ہیں نااہل یعنی جو پورا طبیب نہ ہو اس کو علاج میں ہاتھ ڈالنا حرام ہے اور اس کا ترق فرض ہے جس نے فن طب کے باقاعدہ اصول اور طور طریقے سیکھے یعنی ماہر طبیب کون ہے اب ہمارے ہاں تو مطلب جو بھی چند سے دوائیاں وغیرہ دے رہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ماہر طبیب ہے تو اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ جس نے فن طب کے باقاعدہ اصول اور طور طریقے سیکھے اور کافی مدت تک کسی طبیب حاضق یعنی ماہر طبیب کے مطب یعنی دواخانہ میں رہ کر کام کیا اور تجربہ بھی حاصل ہوا اکثر مریض اس کے ہاتھ پر شفا پاتے ہیں اگرچہ بعض مریضوں کو شفا نہیں بھی ہوتی تو بے علم ناتجربہ کار یعنی نیم حکیم جو کہ تشخیص یعنی مرض کی شناخت اور علاج میں جس طرح کی خواہش غلطیاں یعنی بڑی بڑی خطائیں کیا کرتے ہیں اس طرح کی بھولیں نہ کرتا ہو وہ لائق طبیب ہے یعنی یہ طبیب ہادق ہے یہ ماہر طبیب ہے ایسے ماہر طبیب سے بعض اوقات تشخیص یعنی مرض کی شناخت میں یا علاج میں غلطی واقع ہو جائے تو اس کو ناحل نہیں کہا جائے گا یعنی کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو اس کو ناحل نہیں کہا جائے گا جبکہ وہ ساری شرائع جو اعلیٰ نے بیان فرمائی وہ پائی جاتی ہے کہ غلطی سے تو صرف انبیاء علیہ مسلاۃ وسلام معصوم ہیں اور بس یعنی انبیاء علیہ مسلاط وسلام معصوم ہیں بقیہ سب سے غلطی کا امکان موجود ہے خان اللہ تو یہ ہمارے اسلامی بھائی جنہوں نے ڈپریشن کا شکار ہونے کا یہ بیان کیا تھا ان کے لیے اس زمن میں بہت ساری گفتگو مدنی چینل کے ناظرین کو بھی سننے کی سعادت حاصل ہوئی بہت سارے مدنی پھول بھی چننے کی ہم سب کو سعادت حاصل ہوئی ساتھ ہی جو روحانی علاج نے بتایا گیا وہ یہ ہے کہ وہ لاہور شریف پڑ لاحول شریف پڑے جی پڑھنے ساٹھ مرتبہ لا حول الشریف یعنی لا العظیم پڑھ لیں اور اسی طرح پارا بائی صورت الحضاب کی آیت نمبر 56, 56 یہ بھی آپ نے بیان فرمائی کہ وہ پڑھتے پڑھتے پڑھ کر ضرور شریف پڑھ لیجیے انشاءاللہ شاء اللہ اعضا وجل نیند آ جائے گی إنشاءاللہ. آئیے ایک اور سوال شامل کرتے ہیں اور میں کراچی سے آیا میری مما کی طبیعت کراتے چار دنوں سے وہ ہاسپٹل لے ہیں ان کے دل میں دل, دل, دل میں پیتے آپ بتا دے کون سے جواب پڑے سونا میڈم عبد المیز نامی مدنی منڈے نے یہ سوال ریکارڈ کروایا اور بڑا غمگین سوال ہے والدہ کو ان کی دل کا عرضہ ہے دل کی تکلیف ہے ہاسپیٹل میں ایڈمٹ ہیں دعا بھی کر دیجئے ان کے لیے ان کی والدہ کے لیے ساتھ ہی روحانی علاج بھی انہوں نے پوچھا اپنی میٹھی میٹھی زبان میں وہ بھی بتا دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی والدہ کو دل کے مرد سے شفا فرمائے آمین آپ کی والدہ کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد دل پر ہاتھ رکھ کے کم از کم سات بار یعنی سیون ٹائمس اور اگر زیادہ بار پڑھنا چاہیں تو بھی اس کی اجازت ہے یعنی کم از کم سات بار اور زیادہ بار کی کوئی قید نہیں تو یہ دعا پڑھ لیا کریں یا اللہ وقلبی دوبارہ سن لیجئے یا اللہ وقلہ بھی سن Allah, اس کا ترجمہ ہے یا اللہ عزل مجھے اور میرے دل کو قوت عطا فرما جب کبھی دل میں تکلیف اٹھے اس سب بھی یہ عمل کر لے ان اللہ عزت وجل افاقہ یعنی کمی ہو جائے گی اور غیر مریض بھی چاہے تو ہر نماز کے بعد یہ عمل کرے ان شاء جل دل کے امراض سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی روحانی علاج پیش خدمت ہے کہ روزانہ کسی بھی وقت ایک بار یاسی شریف مکمل یہ پڑھ کر ایک سیب پر دم کر کے نہار ہار یعنی ناشتے سے قبل خالی پیٹ کھا لیں ان شاء اللہ اجزا وجل آپ کی والدہ کو بھی شفا حاصل ہوگی اور دل کے جو بھی مریض ہو وہ یہ عمل کر لے ان اللہ دل کے مرض سے شفا پائے گا اور جو غیر مریض ہے یعنی اس کو دل کا مرض لاحق نہیں ہوا وہ بھی یہ عمل پابندی سے کر لیا کرے گا تو ان شاء اللہ اجزا اسے کبھی بھی دل کی بیماری نہ ہوگی یہ تو وہ عمل ہیں وہ روحانی علاج ہیں کہ جو ہر ایک کو اختیار کر لینے چاہیے کیونکہ یہ مرض بھی آج کل بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے دل کا امراض بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں کسی کی دل کی جو ہے دل کے وال بند ہیں تو کوئی کسی کے دل کا جو پمپنگ کا نظام ہے اس میں کچھ نہ کچھ خلل ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو تمام موضی امراض سے بچا لے اور اللہ تعالی سب کو صحت اور شفا عطا تو یہ روحانی علاج ہم نے آئیے السلام علیکم میں شرجیل اطاری بات کر رہا ہوں گجرات سے برائے ہے برائے مہربانی میرے لیے دعا کریں تو میں اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی عطا فرمائے شرجیل کوئی مدن منع ہیں گجرات سے انہوں نے ہمیں سوال ریکارڈ کروایا تھیلیسیمیا کا مرض ہے تو دعا بھی ان کے لیے کر دیجیے روحان علاج بھی بتا دیجیے تبارک وطالیہ آپ کو اس مرض سے شفات ہمت نہاری آپ ضرور ٹھیک ہو جائیں گے حضور پاک صاحب اللہ اللہ اللہ صلی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتح ہر مرض کی دوا ہے اس سورت کا ایک نام شافیہ اور ایک نام صورت شفا بھی ہے اس لیے کہ یہ ہر مرد کے لیے شفا ہے سورہ فاتحہ کے ذریعے حصول شفا کے دو طریقے بھی پیش کیے جائیں گے ان میں سے آپ کے لیے جو آسان ہو اور جو آپ مستقل مزاجی کے ساتھ کر سکیں وہ طریقہ اپنے لیے اپنا لیجئے انشاءاللہ شاء تبارک و تعالی اس کے فائدے آپ کے سامنے ظاہر ہوں گے اور اگر دونوں ہی طریقے کر لیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے نظارے دیکھیے پہلا طریقہ یہ ہے کہ بزرگوں نے فرمایا کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان میں اکتالیس مرتبہ فورٹی ٹائم سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے ان شاء اللہ اعتبار کو بتا اس کی ہر طرح کا مرض دور ہو جائے گا تو یہ جیسے شرجیل بھائی کو ہے تو ان کے گھر میں سے کوئی بھی جو صحیح طریقے سے قرآن پاک صحیح خواہ ہوں صحیح قرآن پاک پڑھنا جانتے ہوں تو اکتالیس مرتبہ پڑھ کے سنتیں پڑھنے کے بعد اکتالیس مرتبہ یہ پڑھیں دم کر دیں پھر اس کے بعد فرضوں سے پہلے پہلے یہ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سات دنوں تک گیارہ ہزار مرتبہ صرف سورہ فاتحہ کا یہ حصہ ای یا کا نہ آبودعا یا کا ہزار مرتبہ سات دن تک روزانہ یہ پڑھنا ہے اولوافذ تین تین مرتبہ درود پاک پڑھیں ان اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی بیماری دور ہوگی اور بلائیں دور ہوں گی اور ان اللہ و تبارک و تعالیٰ حفاظت رہے گی یہ عمل بہت ہی مجرب عمل ہے یہ کیا جائے تو ان اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی باعث نہیں کہ ہمارے شرجیل بھائی کا جو تھیلیسیمیا کا مرض ہے ان کو خون کی یقیناً رپے وغیرہ لگتی ہوں گی تو یہ مرض بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کا دور ہو جائے گا ان شاء اللہ آئیے ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں الحبیب اللہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں شجیر گجرات سے بات کر رہا ہوں مجھے ہر ماہ چھ سال مرتبہ ہوں لگتا ہے میرے گھر میں میری ماں کے علاوہ کوئی مرد نہیں ہے اس لیے میں خود آپ سے انتظار کر رہا ہوں کہ آپ سب مل دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ شفا کامنا فرمائے اور اس کے لیے مجھے وضفا بھی بتائے جزاک اللہ چاہیے کہ کا السلام علیکم میں فرمان علی تاریخ ضلع جنگ سے بات کر رہا ہوں میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کئی جگہ پر نوکری کے لیے اپلائی کیا ہے لیکن کوئی حال نہیں نکلا لہٰذا گزارا یہ ہے کہ میرے اس کا کوئی حال بتائیے گا اور, اور میں نے اب بھی نوکری کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے میرے لیے خصوصی خصوصی دعا کرنا مہربانی شکریہ جزاک اللہ خیر اس سے پہلے یہ شجیل بھائی کی کو شاید دوبارہ چل گئی تھی تو یہ فرمان علی بھائی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ نوکری نہیں لگ رہی ہے اور انہوں نے اپلائی بھی کیا ہوا ہے تو اس کا کوئی روحانی علاج انہیں بتا دیجئے فرمان علی بھائی اللہ تبارک و تعالی آپ کو جلد حلال و آسان روزگار مطالف آپ ہر قسم کی جائز حاجت کے لیے بعد نماز عصر آنکھیں بند کر کے قبلہ رو بیٹھ کر یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا, یا, یا, یا رحیم اس کا ورد کرتے رہیے اس میں تعداد کوئی مقرر نہیں ہے غروب آفتاب تک یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتے رہیے اور جیسے سورج غروب ہو جائے رو رو کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے جائز مقصد کے لیے دعا مانگیے اذان مغرب شروع ہوتے ہی دعا ختم کر دیجیے جمعہ کے روز یہ عمل کرنا بہتر ہے اور روزانہ بھی کر سکتے ہیں مگر یہ عمل کس کے لیے ہے یہ عمل صرف نماز ہی کر سکتا ہے اور اس کے اول و آخر و درمیان میں چند بار دروپ پاک بھی پڑھ لیا جائے اس کے ساتھ ساتھ انٹرویو میں کامیابی کے لیے یعنی جہاں آپ نوکری کے لیے انٹرویو دینے کے لیے جائیں تو اس جانے سے قبل یا عزیز اکتالیس بار پڑھ لیجئے تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ جو آفیسر یا جو بھی وہاں پہ آپ کا انٹرویو وغیرہ لے رہے ہوں گے حاکمی افسر اس کی یا عزیزو جو اکتائیس مرتبہ حاکمی افسر کے پاس جائز مقصد کے لیے جانے سے قبل پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ شاء اللہ آج وہ حاکمی افسر اس پر مہربان ہو جائے گا انشاءاللہ اس اللہ سر آپ انٹرویو تو دے کر آ اب اپوائنٹمنٹ لیٹر <خف> ملنے تک یعنی جب تک آپ کی نوکری نہ لگ جائے تب تک آپ ایک ورد اور کریں گے کہ شاہ کی نماز کے بعد اول واقع دروس شریف کے ساتھ تین سو باغ الملک القدوس الملک القدوس الملک القدوس یہ اس کا ورد جاری رکھیں گے یعنی الملک القدوس الملک القدوس الملک القدوس, الملک القدوس اس وظیفے کو تین سو مرتبہ پڑھنا ہوگا اور جب وظیفہ پڑھ لیں تو دل گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے انٹرویو میں کامیابی ملنے کی اطلاع جب تک نہ موصول ہو جائے تب تک یہ اول جاری رکھیے اور نمازوں کی پابندی شرط ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکات میرا نام مشتاق امراط شارجہ سے بات کر رہا ہوں ایک مسئلہ ہے گھر کا کہ میری بیوی کافی عرصے سے بیمار ہے میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کیا واقعی ان کے اوپر کوئی جادو ٹونا ہے یا وہ ختم ہو گیا ہے تو اگر ہم کسی اور سے معلوم کرتے وہ تو یہی بتاتے ہیں لیکن میڈیکلی ہم نے بہت علاج کروایا ہے تو تکلیف ایک نہیں رہتی ہے تبدیل ہوتی رہتی ہے تو آپ مہربانی کر کے آپ اس کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں اگر کوئی ڈائریکٹ ٹیلی فون کا کوئی رابطہ ہو کہ میں آپ کو ڈائریکٹ ٹیلیفون کر کے آپ سے با... بات کر لوں تو آپ مہربانی کر کے اس میں میری میں السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ و رحمتہ اللہ وبرکاتہ ان کا سوال مشتاق احمد بھائی شاہجہاں سے ہمارے ساتھ شامل تھے یعنی ان انہوں نے سوال ریکارڈ کروایا تھا تو روحانی علاج بتا دیجئے مشتاق بھائی اللہ آپ کی اہلیہ کو شفاط آپ فرمائے انہوں نے اس بات کا خدشہ خدشے کا اظہار کیا کہ شاید ان کے اہلیہ کو کہ جادو کا اثرات ہیں تو اگر ایسا مطلب آپ کا ذہن ہے کہ جادو کے اثرات ہیں تو جادو کے مطلب ایک اس کے کس طرح تشخیص کس طرح پتہ چل جائے گا آپ کو ایک عمل بتاتے ہیں تو اس سے یہ بھی پتا چل جائے گا کہ جادو ہے یا نہیں اور اس کا توڑ بھی انشاءاللہ شاء اللہ تبارک ہو جائے گا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ مریضہ کے جیسے ان کی اہلیہ ہے تو مریضہ کے سر سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک جہاں سے سر سے موہن بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے پاؤں کے انگوٹھے تک آسمانی رنگ کے سوتی دھاگے کے گیارہ تار ناپ لیے جائیں اب ان گیارہ تاروں کو دو دفعہ ڈبل کر لیا جائے دو دفعہ طے کر لیں اب ان یہ جو دھاگے کی رسی سی بن جائے گی پورے تو یہ چوالیس دھاگے ٹوٹلی ہو چکے ہوں گے ان پر ایک سرے پر ایک گرا لگائیں ہلکی گرا لگائیں اور ڈھیلی اور ایک دفع بسم اللہ سمیت سورا فلک کل آؤد بیربل فلک پُرانے پاک کی سیکنڈ لاسٹ سورا تو یہ پڑھ کر اس گرا کے اندر دم کریں اور اس گرا کو فوراً کس دیں اب اس طرح کی گیارہ گرا اسی دھاگے پر لگانی ہے یعنی ہر گرا کے اندر جو ہے اس کو پہلے تھوڑا ڈھیلا لگانا ہے اور پھر سورہ فلک بسم اللہ سمیت پڑھ کر دم کر کے اس کو کس دینا ہے اب یہ جیسے یہ گندا تیار ہو جاتا ہے تو اس کو دہکتے ہوئے کولوں پہ ڈال دیں یہ جل جائے گا اگر کولے میسر نہ ہوں تو گیس کے چولہے پر توا وغیرہ رکھ کر بھی جلا سکتے ہیں اب آپ نے یہ دیکھ دیکھنا ہے کہ اگر بدبو آئے تو یہ اس چیز کا مطلب اثر ہے کہ ان پہ جادو ہے یہ اس چیز کو واضح کرے گی کہ ان پہ جادو ہے اب جیسے بدبو آتی ہے تو اب آپ, آپ یہ روزانہ یہ عمل کریں جب تک بدبو آتی رہے تو آپ یہ عمل کرتے رہیں انشاءاللہ شاء اللہ تبارک و تعالی چند ہی دنوں میں جادو کا اثر ختم ہو جائے گا ان شاء اللہ یہ تو جیسے انہوں نے خدشہ ظاہر کیا گیا ہو سکتا ہے جادو ہو سکتا ہے جادو نہ ہو کوئی بیماری ہو تو اس کا بھی کوئی روحانی علاج بتا دیا جائے بالکل عین ممکن ہے کہ یہ جادو نہ ہو بیماری ہو تو بیماری کے علاج کے لیے بھی وظیفہ پیش خدمت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تین مرتبہ حضور دل کے ساتھ توجہ کے ساتھ پڑھ کر دم کیا جائے مریض پر جو بھی مرض ہو اس اسے دم کر دیا جائے انشاءاللہ تبارک و تبار تعالیٰ اس مرض سے شفا حاصل ہو جائے گی تین دفعہ بسم اللہ شریف پڑھ کر حضور دل توجہ کے ساتھ پورے مطلب جو ہے دل جمعی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ بسم اللہ شریف تین دفعہ پڑھیں پوری بسم اللہ اور مریض پر دم کریں ان شاء اللہ تبارک و تعالی شفا حاصل ہو جائے گی اسی طریقے سے انہوں نے وہ کہا تھا کہ کوئی استخارے کا نمبر مل جائے جس سے مطلب یہ ہے مزید رابطہ دیکھ کر سکیں تو اس کے لیے آپ نمبر بھی نوٹ فرما لیں استخارے کے لیے جب آپ کال کرنا چاہیں تو یہ نمبر ہے زیرو فور ایٹ فائیو اوقات اس کے سمات کر لیجی صبح نو بجے سے لے کر پاکستان ٹائم کے مطابق صبح نو بجے سے لے کر رات نو بجے تک اور پھر رات گیارہ بجے سے لے کر صبح سات بجے تک یہ روزانہ استخارہ ہوتا ہے سوائے شب جمعہ اور جمعے کے دن کہ یہ تعطیل ہوتی ہیں ان دونوں دنوں میں ان دنوں میں نہیں ہوتا <متحدث> اچھا یہ جی چونکہ شارجہ سے ہمارے ساتھ شامل تھے انہوں نے سوال کوڈ کروایا تھا تو ڈبل زیرو نائن ٹو یہ پاکستان کا کوڈ ملیں گے نا اچھا یہ جی جو آپ نے استخارے کا نمبر بتایا اور آپ نے بتایا کہ استخارہ ہوتا ہے تو یہ سارا کیا فیس ابھی زندہ ہوتا ہے یا اس کی کوئی فیس چارج بھی ہوتی ہے کیا ہے دکھیا امر کی غمخاری کے مقدس جذبے کے تحت ہماری مجلس بنام مجلس مکتوبات و تعویزات اطاریات یہ خدمات انجام دے رہی ہیں اور یہ استخارہ بھی فیس صدی اللہ ہی کیا جاتا ہے اس کے کوئی چارجز نہیں لیے جاتے بلکہ اندرونِ ملک و بیرون ملک بذریعہ ڈاک یعنی بذریعہ پوسٹیج جن کو تعویذات روانہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے وہ اس کی بھی مطلب تعداد ماہانہ سینکڑوں میں نہیں بلکہ ہزاروں میں تو ہزاروں سائیں بھائیوں اور عیسائی بہنوں کو روحان علاج کے حوالے سے اوراد اور کاویزات اختیاریاں بھی روانہ کیے جاتے ہیں اور ان کے اخراجات بھی دعوت اس میں برداشت کرتی ہے الحمد یہ تو بہت اچھی بات آپ نے بیان کی ٹھیک ہے فیس تو نہیں ہوتی لیکن کیا اس طرح کا ہوتا ہے کہ کال کریں گے تو پھر چارجز بڑھ جائیں گے مثال کے طور پر بارہ روپئے فی منٹ چارجز لگتے ہیں یا اسی طرح کا کوئی اور اس طرح نہیں الحمد جو معمول کے مطابق کسی بھی نیٹورک پر, پر کال کے لیے کمپنیاں چارج کرتی ہیں بس وہی چارجز لاگو ہوتے ہیں اچھا اس کے علاوہ نہیں ہوتے ہیں جی اچھا تو پھر ایک شکایت اور بھی عام ہے استخارہ کے تعلق سے کہ کال ملتی نہیں اور بس فون کرتے جائیں تو اس نمبر پر کال نہیں ملتی یہ شکایت بھی ملتی رہتی ہے جی آپ یہ درست فرما رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ ایسے مطلب الحمد للہ الزل دعوت اسلامی کی مقبولیت کو کھلی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ آج الحمدللہ دعوت اسلامی کا پیغام دنیا بھر میں پھیل چکا ہے تو جب کسی چیز کی طلب بڑھ جائے کسی چیز کی ڈیمانڈ بڑھ جائے تو اس کو سپلائی اس کی مطلب کہ ڈیمانڈ کو پورا کرنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے تو اتنی بڑی دعوت اسلامی سے لاکھوں بلکہ کروڑوں مسلمان جس سے وابستہ ہوں اور یہ استخاری کا ایک نمبر ہے یہ اگرچہ نمبر ایک ہے لیکن یہ سولہ لائنوں پر جمپ کرتا ہے اور اس وجہ سے اب ہم رش بہت زیادہ ہوتا ہے ہم سے رابطہ کرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ ہزاروں میں ہے اب جس کی کال مل گئی سو مل گئی اور جس کی نہ مل سکی وہ بےچارہ بعض اوقات ہمیں استعمال بھائی اس طرح سے ہم سے شکوا کرتے ہیں کہ ہم مسلسل کئی دنوں سے کال ملا رہے ہیں لیکن ہمیں مسلسل بیزی مل رہے ہیں تو وہ بھی اپنا دل چھوٹا نہ کریں مایوس نہ ہو الحمد للہ اس کا حل بھی ہماری یہ مجلس مطلوبہ توویزات اطاریہ نے دعوت اسلامی کی آئی ٹی مجلس کے تعاون سے یہ نکالا ہے کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے ڈبلیو اس کے روحانی علاج کے آپشن میں ای میل استخارہ کی سروس موجود ہے تو وہاں اپنا مسئلہ سبمٹ کروا دیں اور ہمارے اس ہاتھوں ہاتھ استخارے پر استعمال بہنوں کو رابطے کی اجازت نہیں ہے جو فون پر ہوتا ہے البتہ یہ جو ہمارا ای میل استخار ہے اس پر استعمال بہنیں بھی رابطہ کر سکتی ہیں تو وہاں اپنا مسئلہ سبمٹ کروا دیں انشاءاللہ شاء اللہ اہم دو سے دو دن میں ان شاء انہیں ان کے مسئلے کا جواب موصول ہو جائے گا اور ابھی رات گیارہ yeah. بجے دوبارہ ہاتھوں ابھی استخارہ سروس نو بجے بند ہو چکی ہے لیکن ابھی گیارہ بجے دوبارہ ہماری ہاتھوں ہاتھ استخارہ سروس شروع ہو جائے گی جو صبح سات بجے تک جاری رہے گی لہذا ٹھیک گیارہ بجے اس نمبر جو ابھی بتایا گیا یہ تھری فور ایٹ فائیو ایٹ سیون ڈبل ون پہ رابطہ کر انشاءاللہ ان شاء ان کو استخارا کر کے ان کے مسئلے کا شافی حل پیش کر دیا ان شاء اللہ میٹھی میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین یہ کچھ وضاحتیں ضروری بھی تھیں کہ بعض اوقات اسلامی بھائیوں کو یہ شکوہ اور شکایت رہتی ہے کہ استخارے پر نمبر ہماری کال ملتی نہیں ہے تو اس کی وجوہات بیان کی گئی کہ یہ وجوہات ہیں اور ساتھ ہی اس کا حل بھی بیان کیا گیا کہ صرف استخارہ پر کال کر کے آپ اپنا استخارہ کروائیں اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی مجلس کے تعاون سے جو استخارہ کے لیے ویب سائٹ کے ذریعے یہ آپشن موجود ہے اس کو بھی اویل کیا جائے اس کے مطابق بھی کیجیے انشاءاللہ شاء ضرور مسائل حل ہوں گے چونکہ ہمارے سلسلے کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے ہمارے پاس کال تو ہیں لیکن چونکہ سلسلے کا وقت اب ختم ہو رہا ہے تو ہر مرتبہ کی طرح کم و بیش ہر مرتبہ کی طرح اپنے اس سلسلے روحانی علاج کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیرت اور چند سنت اور آداب ہم سنتے ہیں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا اچھا یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر ہر مدنی پھول کو سنت رسول مقبول اہلا صاحب صولاۃ والسلام پر محمول نہ فرمائیے کہ ان میں سنتوں کے علاوہ بزرگان دین راہی محمد اللہ المبین سے منقول مدنی پھول کا بھی شمول ہے اور جب تک یقینی طور پر معلوم نہ ہو کسی عمل کو سنت رسول نہیں کہہ سکتے سید ابو حدیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کرتا پہنتے تو داہنی طرف سے شروع فرماتے پہلے داہنی طرف سے شروع فرماتے پہلے کرتا پہنے پھر پاجامہ امامہ باندھنے کی عادت ڈالی کہ سیدنا عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا امامہ ضرور باندھا کرو کہ یہ فرشتوں کا نشان ہے اور اس کے شملے کو پیٹ کے پیچھے لٹکا لو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین قبل اس کے اپنے سلسلے کو ختم کریں آئیے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 ہمارے یہ سلسلہ روحانی علاج نشر مقرر یعنی ریپیٹ پیر کے دن دوپہر تین بجے مدنی چینل پر نشر کیا جائے گا کول ریکارڈ کروانے کے لیے فون نمبر نوٹ کر لیجئے ڈبل زیرو نائن ڈبل ٹو ون تھری فور نائن فور ٹو سکس ٹو سکس یہ اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہوں گے کراچی کے کورٹ کے ساتھ بابل مدینہ کے کورٹ کے ساتھ زیرو ٹو ون تھری فور نائن فور ٹو شرح رہنمائی ڈبل بارہ گھنٹے فون نمبر اس کا بھی نوٹ کر دیجیے ابو مدینہ کے کوٹ کے ساتھ زیرو ٹو ون فیڈ بیک ایڈریس نوٹ فرما لیجئے فیڈ بیک ایٹ فیڈ بیک ایٹ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی ویب ایڈریس درمیان میں بھی بیان ہوا دوبارہ ایک مرتبہ سماپ فرما لیجئے ڈبلو اسکرین پر بھی آپ اس کو ملاحظہ کر رہے ہیں ہمارا پوسٹر ایڈریس بھی نوٹ کر لیجئے سلسلہ روحانی علاج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ پرانی سبزی منڈی باب المدینہ کراچی پاکستان مدنی چینل دیکھتے رہیے اس کی دعوت کو عام کرتے رہیے اللہ تبارک و وطالعہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور فرما دے اور سب کے جملہ امراض دور فرمائے آمین بجاین نبیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلو صلی اللہ علیہ تعالیٰ